الحمد لله والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسي كتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقال الله عز وجل لا تقتلوا النف في اموالكم وانفسكم ولا تسمعوا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذنا كثيرا وان تصبروا وتتقوا فلان ذلك من عزم الامور وقال الله تعالى ولنبلวนكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلبات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون و السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد و بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد و بارك وسلم اللہ عم وسلی علا محمد علی صحیح دینا محمد و و اس وقت ساری دنیا مسائل سے جوج رہی ہے ایسا نہیں ہے مسائل صرف امت مسلمہ کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی ہیں غیر مسلموں کے لیے سب کے لیے مسائل ہیں اور مختلف قسم کے مسائل ہیں جن کا کہیں نہ کہیں سے آپس میں جوڑ بھی ہے اور جب تک ہم وسیع ترین تناظر میں دنیا کے تمام مسائل اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک نہ اصل بات سمجھ میں آئے گی نہ حل سمجھ میں آئے گی اس دنیا میں چند بڑی مذہبی قومیں آباد ہیں ایک تو ہم خود ہیں کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے دوسری بہت بڑی تعداد نسارا کی ہے تیسری قوم جس کی تعداد تو بہت بڑی نہیں ہے لیکن اس وقت دنیا میں اس کا وزن بہت ہے وہ یہودی قوم ہے جو قوم ہے ہمارے اپنے ملک میں بسنے والی جن کو قرآن نے مشقین کہا ہے ان میں بھی مختلف لوگ ہیں اور شرک میں ان کے ساتھ بدش بھی شامل ہیں یہ چند قومیں ہیں اور سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر سب کے مسائل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں سب کے مسائل کا ایک ہی حل ہے اگر اللہ نے توفیق دی اور اس حقیقت ترین طالب علم کی دستگیری فرمائی تو انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس حل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے بڑی عجیب بات ہے کہ اس وقت دنیا کی جتنی بڑی قومیں ہیں سب کو کسی آنے والے کا انتظار ہے مسلمانوں کو بھی انتظار ہے عیسائیوں کو بھی انتظار ہے یہودیوں کو بھی انتظار ہے ہمارے ملک میں بچنے والوں کو بھی انتظار ہے اس انتظار کی نوعیت میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے اور اسی انتظار کے نتیجے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں یہودیوں کو انتظار برد. ہے اپنے بادشاہ کا برد. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہمارا وہ بادشاہ آ جائے گا تو پوری دنیا پر صرف اسی کی حکومت ہوگی باقی ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہمارا بادشاہ ان قریب آنے والا ہے اس کی خاطر وہ بڑی خطرناک اور بھیانک سازشیں کر کے کئی کام کر رہے ہیں ایک طرف وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کی ساری حکومتیں اتنی کمزور ہو جائیں اتنی فسفی پس ہو جائیں کہ اس بادشاہ کے آنے کے بعد ان سب کا بریا بستر سمیٹ دینا ہمارے لیے بہت آسان ہو اس لیے وہ ہر ہر ملک میں انتشار پیدا کر ساری دنیا میں جو سیاسی اور سماجی انتشار نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ان یہودیوں کا ہاتھ ہے کوئی مانے نہ مانے کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے لیکن ہر صاحب بصیرت اس بات کو خوب جانتا وہ اپنے جس بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ مسیح ہے وہ مسیح جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا حالانکہ ان کا یہ خیال درست نہیں ہے جس مسیح کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ اس دنیا میں آ تھے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پیدا ہوئے تھے حضرت ریسائیب ابن مریم علیہ وسلات والسلام لیکن جو مودیوں کے ذہنوں میں جو مفروضہ تھا مسیح کے سلسلے میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اس کے موافق نہیں پایا ان کو یہ خیال تھا کہ ہم کمزور ہیں بے بس ہیں ظالموں کے ستائے ہوئے ہیں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ مسیح کے آنے کے بعد تمہارے حالات بدل جائیں گے تو آنے والا مسیح بادشاہ ہوگا طاقتور ہوگا فوج اور اسلحے کے ساتھ آئے گا حضرت عیسیٰ علی سلام تو سلام ان کے اپنے گھرانے میں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مسیح ماننے سے انکار کیا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس مسیح کا آج تک انتظار کر رہے ہیں اور عجیب بات ہے کا جو لٹریچر ہے امرانی زبان کا اگر اس کو کوئی پڑھے ایسی خیالی دنیا میں آباد ہے وہ قوم ایسے ایسے مضامین مسلسل ان کے یہاں لکھے جاتے ہیں کہ بس مٹی کے آنے کے بعد گویا ان کے ملک میں دودھ کی نہریں بہیں گی شہد کی نہریں بہیں گی ایسا مثالی امن و امان ہوگا ایسی صحت ہوگی ایسی پیداوار ہوگی ایسی حکومت ہوگی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں ساری دنیا نے ہم پر ظلم کیا ہے اس لیے وہ مسیح آنے کے بعد سوری دنیا کے ساری وہ محل میں رہتے خیالی دنیا میں مسئلہ چونکہ ان لوگوں نے سچے مسیح کا انکار کر دیا تھا اس لیے اللہ نے ان کو شیطان کے حوالے کر دیا اور اب وہ جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ سچا مسیح نہیں وہ جھوٹا مسیح ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسیح الدجال فرمایا جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں دجال کہتے ہیں اصل میں وہ المسیح الدجال ہے دجال کوئی نام نہیں ہے دجال کے مانا جھولا وہ سیدنا عیسائی ابن مریم علیہ مسلاۃ والسلام المسیح الصادق ہیں اور انہوں نے المسیح صادق کو نہیں مانا تو اب اللہ تعالی نے ان کو مسیح کاظب اور مسیح د جال کے انتظار میں لگایا کیونکہ ان کے کی اپنے اقتدار کے لیے ان کے ظام کے مطابق سب سے بڑی رکاوٹ دو میں ہے ایک عیسائی ایک مسلمان یہودی دونوں کے دشمن ہیں عیسائیوں کے بھی دشمن ہیں مسلمانوں کے بھی دشمن تو ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ دونوں فنا نہ ہو جائیں دونوں ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک ہمارا مسیح نہیں آ سکتا عیسائیت کو تو انہوں نے فنا کر دیا سیدنا عیسا علیہ سلاد اسلام کا جو سچا مذہب تھا اس کو تو بالکل ابتدا میں ہی یہودیوں نے سازش کر کے ختم کر دی اور اس کے بعد یہودی سازشوں کے نتیجے میں عیسائیوں کے درمیان دو سو سے زیادہ فرقے بن گئے یہودیوں کا ایک بہت بڑا عیسائیوں کا ایک بہت بڑا فرقہ ہے وہ وہ تو وہ یہودی عیسائی ہیں یعنی عیسائیت کا یہودی ماڈل ہے وہ لیکن جو عیسائیت کا قدیم ماڈل ہے کیتھولک ان کے بدترین دشمن ہیں یہودی اور وہ اندر سے یہودیوں کے بدترین دشمن ہیں لیکن چونکہ ان دونوں کے مشترک دشمن ہیں مسلمان اسلام کو دونوں اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اپنے مذہب کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اس لیے اسلام کے مقابلے میں وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں یہودیوں کو بھی انتظار ہے لیکن مسیح کاظب کا انتظار ہے مسیح دجال کا عیسائیوں کو بھی انتظار ہے اور عیسائیوں کو حضرت عیسائی علیہ السلات و کا انتظار ہے لیکن یہودی سازشوں کے نتیجے میں اور اپنے پہلے والے بڑوں کے انکار کے نتیجے میں عیسائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ نعوذ باللہ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ سلاطلام کی مخالفت کرتا ہے اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ سلاطلام کے دشمن ہیں اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلمان نہیں ختم ہوں گے اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام تشریف نہیں لائیں گے اور پتہ ہے آپ کو کم لوگوں کو معلوم ہے خاص طور سے فلسطین میں یہودیوں کا اقتدار مستحکم کرنے میں عیسائی جو تعاون کرتے ہیں وہ کس نیت سے کرتے ہیں معلوم ہے مسلمانوں کی مخالفت میں جو یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ کس نیت سے دیتے ہیں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلاطلام کے قاتل ہیں اور ساتھ میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے تو یہودیوں سے انتقام لیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب تک یہاں یہودیوں کی مستحکم حکومت قائم نہیں ہو جائے گی اس وقت تک حضرت عیسائی علیہ و سلام نہیں تشکیب لائیں گے اس لیے وہ یہودیوں کی دشمنی میں یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ دوستی میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں ان کے عوام کو غلط بھی نہیں ہو سکتی ہے لیکن جو ان کا پڑھا لکھا اور سمجھدار سب ہے وہ یہودیوں کی دشمنی میں یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے وہ یہودیوں کی دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف بھی یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے اور اسی لیے یہودی اپنی شاترانہ چادوں سے مسلسل عیسائیوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھتے ہیں یہودیوں کو خوب معلوم ہے ہم اسلام دشمنی کے عنوان سے عیسائیوں کو آواز دیں گے تو وہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے ہم مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آواز دیں گے تو نہیں آئیں گے اس لیے وہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ عیسائیوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو کہ مسلمان نعوذ باللہ دہشت گرد ہیں وہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں تم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہودیوں کے اعلی کار بنے اور آئیں مسلسل پوری دنیا میں جو واقعات ہوتے رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر بھی یہی ہوتا ہے ہمارے ملک کی جو اکثریت ہے اس کی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ایک محدود طبقہ ہے جس کے اپنے مفادات ہیں وہ اپنے مفادات کی خاطر ایسے حالات برپا کرتے ہیں اور دو طرفہ کام کرتے ہیں کچھ مسلمانوں سے ہی ان کو خرید کر ایسے کام کراتے ہیں اور وہ معاف کیجئے گا میں کسی کے جذبات کو ٹھیک نہیں پہنچانا چاہتا ہمارے کچھ لیڈروں کو خرید کر اپنے خلاف بیانات دلواتے ہیں اور ہم بڑے بہت ہوتے ہیں سبحان اللہ بیان دیا کتنی اچھی بات کی حالانکہ وہ خرید کر قیمت ادا کر کے اپنے خلاف بیانات دلواتے ہیں اس کے لیے بڑے بڑے سودے ہوتے ہیں مجھے آپ کے علاقے میں بیٹھ کر یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی لیکن کیا کریں سچائی مجبور کرتی ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے بسا اوقات ان کی شکلیں اور صورتیں بہت جاذب نظر ہوتی ہیں لیکن وہ بہت خطرناک شیل کا حصہ بن جاتے ہیں اللہ سب کی حفاظت کرتے ہیں یہ کام یہودی بھی کرتے ہیں یہ کام ہمارے یہاں کے جو بھی کرتے ہیں اس طرح ایک ماحول بنایا جاتا یہ تو چند بنیادی باتیں تھیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا صرف سے ہمارے کی برادران نے وطن ہیں نا اس ملک ان کو بھی ایک آنے والے کا انتظار ہے بعض جگہوں پر اس آنے والے کو ان کے اپنے لٹریچر میں انتم کہا گیا ہے بعض جگہوں پر کل کی اوتار کہا گیا ہے بعض جگہوں پر نراشنت کہا گیا ہے اور وہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شری نراشنت مہاراج کے مہاراج کے وہی معنی ہیں جو مانا ہمارے یہاں عظیم المرتبت کے ہوتے ہیں حضرت کے ہوتے ہیں محترم کے ہوتے ہیں سردار کے ہوتے ہیں سرور عالم کے ہوتے ہیں غور کریں یہ جو لفظ ہے نراشنس یہ دو الفاظ کا مرکب ہے نر اور آشنس نر کے معنی مرد عورت کے مقابلے اور آشرم سے کے معنی پسندیدہ جس کا لفظی ترجمہ ہوا نہایت پسندیدہ شخصیت نہایت قابل تاریخ شخصیت اور یہی لفظی ترجمہ ہے لفظ محمد کا محمد کے معنی وہ جس کی بہت زیادہ تاریخ تو نراشنس مہاراج کا عربی میں اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں کے بسنے والوں کو بھی ایک شخصیت کا انتظار ہے. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اس شخصیت کے آنے کے بعد پوری دنیا میں ہماری حکومت قائم ہوگی ہمارا اقتدار قائم ہوگا ہم سپر پاور بن جائیں گے اور واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنِ ہدایت میں پناہ لینے کے بعد یہ قوم انشاءاللہ دنیا کی واحد سپر پاور بنے گی اللہ وہ دن ہم کو بھی دکھائے اور ہماری بھی آنکھیں ٹھنڈی کرے لیکن آفیت کے ساتھ دکھائے تو یہودیوں کو بھی انتظار عیسائیوں کو بھی انتظار ہے ہم مسلمانوں کو بھی انتظار ہے ہم مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اواری کا انتظار نہیں ہے وہ تو تشریف لا چکے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت عسلام کی تشریف خوی کا انتظار ہے کیونکہ عیسائیوں کو دجال کا انتظار نہیں حضرت عیسا کا انتظار ہے اور حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں ان کو غلط فہمی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جب خود حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام تشریف لے آئیں گے اور وہ اپنا تعارف کرا دیں گے کہ میں عیسائی میں مریم ہوں اور یہ بتلا دیں گے کہ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں تو عیسائیوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی وہ امن اہل الکتابی الاََََََََََ نبى قبل موتى وي بلقيمى يقونى شہيدہ اس ليے جتنے عيسائى ہيں وہ حضرت عيسىٰ علیہ صلاحۃ وسلام كى وفا سے پہلے سب ایمان لے آئیں گے لیکن یہودیوں کو حضرت عیسہ کا انتظار نہیں یہودیوں کو دجال کا انتظار ہے اور اس دجال کو سیدنا عیسہ علیہ السلام سلام اپنے ہاتھوں سے لدھ کے ایئرپورٹ پر قتل کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا حضرت عیسہ لدھ کے گیٹ پر قتل کریں گے چند دن پہلے کی بات ہے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یا آج ایک ایئرپورٹ سے باہر نکلنے سے پہلے ان کو روک کر پوچھنے لگا اچھا یہ بتلاؤ ہم اس شہر میں آئے نا اب اس ایئرپورٹ سے ہم اندر جا رہے ہیں شہر کے اندر جا رہے ہیں تو شہر کا گیٹ کیا ہوا ایئرپورٹ ہوا نا جس زمانے میں سمندر سے سفر ہوتا تھا تو جہاں سمندری جہاز آ کر لگتے تھے جو بندرگاہ ہوتی تھی وہی بندرگاہ اس شہر کا گیٹ ہوتی تھی اس شہر کا دروازہ ہوتی تھی اسی لیے عیسائی انگریزوں نے ہمارے یہاں بمبئی میں ایک بہت بڑا گیٹ بنایا ہوا ہے آج بھی وہ گیٹ ہے اس کا نام ہے گیٹ وے آف انڈیا بابل ہند اس زمانے میں کیونکہ ہوائی جہازوں سے سبر ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہوائی جہاز سے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ سے جاتے ہیں ایئرپورٹ سے آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلط وسلم د کا پیچھا کریں گے اور لطٹ کے دروازے پر قتل کریں گے اور لطف ایک بستی کا نام ہے آج بھی حضور کے زمانے میں بھی حکومت نہیں تھی اس زمانے میں حکومت تھی وہ فلسطین کی ایک بستی تھی آج لطف یہودیوں کے ملک میں اسرائیل میں ہے اور اسرائیل کا جو دارالسلطنت ہے تل ابیب اس سے کچھ سات آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر اسرائیل کا سب سے بڑا فوجی ایئرپورٹ ہے اس لیے یہ آج یف دلوح کے لدھ کا ترجمہ کیا کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ لدھ کے ایئرپورٹ پر اپنے ہاتھوں سے دجال کو ختم کرے بہت جلد انشاءاللہ یہ حقیقت بھی کھلنے والی ہے کہ ہمارے برادران وطن کو جس شخصیت کا انتظار ہے وہ تو آ چکی وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور الحمد اب ان کے اپنے اندر سے یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی میں ایسے کئی ہندو محقین کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو لکھتے ہیں اور بولتے ہیں ہندوؤں کے مجمے میں بیان کرتے ہیں اور انہوں نے ہندی میں کتابیں لکھی ہیں کہ اب انتظار کی ضرورت نہیں ہے ہم کو جس کا انتظار تھا وہ شخصیت آ چکی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں آگے بڑھ کر ان کے دامن ہدایت سے وابستہ ہو جانا چاہیے یہ آوازیں الحمدللہ ان کے اپنے اندرونی حلقوں سے اٹھنی شروع ہو گئی اس سلسلے میں ان کے ہاں لٹریچر تیار ہونے لگا اور اچھی خاصی مقدار میں تیار ہونے لگا اللہ نے چاہا تو ان آوازوں کو ابھی اور طاقت ملے گی اور اس کا اپنا اثر جلدی ظاہر ہوگا حضرت شاہ ولی اللہ محدود دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اقتفیمات الحیہ میں ہندوستان کے مستقبل کا جو نقشہ بیان کیا ہے وہ بہت خوش آئند ہے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کی بھی مختلف وجوہات ہیں پہلی بنیادی وجہ تو ہماری غفلت ہے اپنے کام کے سلسلے میں ہماری کوتاحی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں داہیانہ کردار عطا فرمایا تھا اللہ ہمارا یہ کردار ہمیں واپس کر دے اور یہ داہیانہ کردار ہم کو صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں دیا گیا ہے تمام اقوام عالم کے لیے دیا ادور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی پیغمبر ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ کی بحثت ہوئی ہے قُلْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے تمام انسانوں سے کہہ دیجیے کہ انسانوں میں تم سب کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اس کی بھی شدید ضرورت ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے اپنا سبق بھول گئے ہیں ان کو یاد دلایا جائے اور اس کام کو کرنے والوں کا کام نہایت قابل ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں خوب خوب برکت آتا فرمائے لیکن اس کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ کے بندے عالمی دعوت کا کردار بھی ادا کریں کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو قبول فرمائے برکت دے ان کی ان کی آواز کو اور بلند کرے ان کو اور وسائل آتا فرمائے اور طاقت نسیب فرمائے تو اس وقت مسلمانوں کے جو مصائب ہیں مسلمانوں کی جو مشکلات ہیں ان کی پہلی اور بنیادی وجہ تو ہماری اپنی غفلت ہے اور اللہ تعالی ہمیں تباہ نہیں کرنا چاہتے اللہ ہمیں بیدار کرنا چاہتے لیکن دیکھو اگر سو دو سو لوگ کسی جگہ سو رہے ہوں انہیں ہلا ہلا کر جگایا جائے اور اندازہ ہو کہ بھائی دس بیس ہی ہیں جو سو رہے ہیں باقی سب رخصت ہو چکے ہیں تو کیا کیا جائے گا جو سو رہے ہیں ان کو جگایا جائے گا جو رخصت ہو چکے ہیں ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی ان کو نہلایا جائے گا کپن پہنایا جائے گا رخصت کیا جائے گا اس لیے اللہ کی طرف سے یہ حالات آ رہے ہیں جگانے کے لیے اگر ہم سو رہے ہیں تو اللہ ہمیں جگا دیں گے اور خدا نہ خاص رخصت ہو چکے ہیں تو پھر آخری انجام ہوگا خود اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس دنیا میں جو حالات آتے ہیں وہ اصل میں سزا نہیں ہوتے تباہ کرنے کے لیے نہیں آتے وہ سوتے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں زہر الفساد فی کسبت لعلہم لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں عالمی نظام بگڑ گیا ہے خشکی کا نظام بھی بگڑ گیا ہے پانی کا نظام بھی بگڑ گیا ہے اور یہ بگاڑ اللہ کی طرف سے اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو ان کی بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھایا جائے اور یہ اس لیے چکھایا جائے تاکہ جو سو گئے ہیں ان کو جگا دیا جائے لا اللہ تاکہ لوگ واپس آ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کام کے لیے پیدا کیا اور ہم سے یوں کہا کہ دیکھو دنیا کے تماشے میں مت الجھ جانا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تماشا کہا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا تو دنیا یہ جو دنیا ہے نا یہ کھیل تماشا ہے اس کو سمجھیں تماشا کیسے کہتے ہیں اگر کسی پروجیکٹر کے ذریعے دیوار پر یا کسی پردے پر کچھ مناظر دکھائے جا رہے ہو تو نظر کہاں آتے ہیں دیوار پر ہوتے کہاں ہیں اس پروجیکٹر کے اندر بہت خوبصورت مناظر نظر آ رہے ہیں وہ آپ سوئچ آف کر دیا اور سب گائے بڑے اسی کو تماشا کہتے ہیں نا یہ دنیا بھی ایک تماشا ہے نظر آتا ہے یہاں سے بن رہا ہے یہاں سے بگڑ رہا ہے یہاں سے ہو رہا ہے یہاں سے آ رہا ہے یہاں سے جا رہا ہے سب کچھ کہیں اور سے ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے ما شاء اللہ کان وما لم لم يكن ولا حول ولا ولاق اللہ باللہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ دیکھو اپنے دل کا یہ یقین بنانا بنتا بگڑتا اللہ سے ہے اس لیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے اس کا یقین دل میں مت بیٹھانا وہاں کچھ نہیں ہوتا وہ سب تماشا ہے کرنے والی ذات چھپی ہوئی ہے کرنے والے ہاتھ نظر نہیں آتے فیصلے اللہ کے نافذ ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالی نے دعوت کا منصب بنی اسرائیل سے لے کر ایمان والوں کو دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے وہ صرف ایک سفر نہیں ہے وہ اپنے اندر بہت سارے معانی کو اور بہت ساری حقیقتوں کو سمیٹے ہوئے ایک بڑا منصب تھا جو اللہ تعالی بنی اسرائیل سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے رہے تھے قیامت تک کے لیے عالمی ہدایت کا منصب اور اس کی امامت اور سیادت اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت کے حوالے کر رہے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص تکمیلی نظام کو دکھانے کے لیے اور کائنات میں اپنی پالیسیوں کو ظاہر کرنے کے لیے اور بتلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نظام چلاتے ہیں ایک تو وہ ہے جو ہمیں ہوتا نظر آتا ہے یہ تو اوپر اوپر کی چیز ہے حقیقت میں یہ نظام کیسے چلتا ہے اس کی خاطر اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا یہ وہ بات ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنی آیات دکھانی چاہیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ وسلاۃ والسلام کو کچھ نہ کچھ دکھایا کچھ نہ کچھ بتلایا کیونکہ سب سے بڑا عہدہ سب سے بڑا منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو عطا فرمایا اس لیے سب سے زیادہ اپنی نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب معراج کا تذکرہ فرمایا سورہ بنگ اسرائیل کی ابتدائی آیات فرمایا توبحانسج الحرام اللہ بارکنا حوله من ہم نے اپنے بندے کو یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں حضرت ابراہیم علیہ صلاحت والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوری ابراہیم اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ صلاحت علام کو آسمانوں میں اور زمین میں اپنے قدرت کی نشانیاں دکھا رہے تھے اپنے قوانین فطرت بتلا رہے تھے اپنی سنتیں بتلا رہے تھے کہ میں اس طرح نظام چلاتا ہوں میں یہ یہ کرتا ہوں اور اس سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر اور اعلیٰ درجے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی اسی موقع پر یہ بھی بتلایا کہ دیکھو اب تک یہ منصب بنی اسرائیل کے پاس تھا اب ان سے واپس لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا جا رہا ہے تو بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ تمہیں پتا ہے بنی اسرائیل سے یہ منصب کیوں واپس دیا جا رہا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو جب یہ منصب دیا تھا جب یہ مقام دیا تھا تو ہم نے ان سے ایک بات کہی کی ایک مطالبہ کیا تھا اللہ ت تخذو من دونی دیکھو میرے سوا کسی اور کو اپنا کام بنانے والا خیال مت کرنا دنیا کے تماشے میں الجھ کر اسی کو حقیقت مت سمجھ لینا اصلی حقیقت پر ہمیشہ نظر رکھنا دنیا کے غلام مت بن جانا دنیا کے پیچھے دوڑنا مت کر دینا ہمیشہ میری طرف متوجہ رہنا بفر رو اللہ بھاگنا تو میری طرف بھاگنا دوڑنا تو میری طرف دوڑنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے اللہ جب مصیبتیں آتی ہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کی بھیجی ہوئی ہوتی ہے میں ان مصیبتوں سے بھاگتا ہوں لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان مصیبتوں سے بھاگ کر آپ کے سوا مجھے اور کسی کے پاس پناہ نہیں مل سکتی اس لیے اللہ میں آپ سے بھاگ کر آپ کے پاس آتا ہوں کسی عجیب دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے فرماتے تھے اللہ اللہ میں آپ سے بھاگتا ہوں کیوں اس لیے کہ آپ کی بھیجی ہوئی بھی مصیبتیں نا ان مصیبتوں سے برتا ہوں تو آپ سے برتا ہوں لیکن آپ سے بھاگ کے جاؤں گا تو اللہ بھاگ کے آپ ہی کے پاس آتا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ان مصیبتوں سے آپ کے سوا کوئی اور بچانے والا نہیں ہے یہ ہے اللہ کو کارساز سمجھنا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے یہودیوں سے یہ واٹا لیا تھا اللہ تب تفتونی وکیل میں نے حضرت موسا علیہ صلاح والسلام کے ذریعے ان کو کتاب دی تھی وہ آسینہ موسل کتاب وہ جالنا بنی اسرائیل میں نے حضرت موسا کو کتاب دی تھی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی کا سامان بنایا تھا اور ان سے تقاضا کیا تھا اللہ تب تفید منتونی وکیلا میرے سوا کسی اور کو کارساز مت سمجھنا بنی اسرائیل سے غلطی ہوئی وہ دنیا کے تماشے میں الجھ گئے انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں بھی دی اور سنبھلنے کے مواقع بھی دیے دو مرتبہ سزائیں دی اور دونوں سزاؤں کے بعد پھر سنبھلنے کا موقع دیا ان دونوں خطرناک سزاؤں کا اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں اگلی آیات کریمہ میں تذکرہ کیا اس کے بعد ان کو آخری موقع دیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے موقع پر کہ اب آگے بڑھو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن ہدایت سے وابستہ ہو جاؤ تو باریک سزا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انہوں نے اس موقع کو گنوا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ منصب چھین کر قیامت تک کے لیے اب ایمان والوں کو دے دیا جب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمن سب آتا فرمایا تو آگے ساتھ فرمایا ان ہم نے تم کو یہ قرآن دے دیا یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے اب ہم نے قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو ایمان پر استقامت کے ساتھ چلیں گے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے اپنی زندگیوں میں ایمان کے تقاضوں کو نافذ کریں گے نلحم اجرن کبیرا ان کو بہت بڑا بدلہ ملے گا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ <بِالْآخِرَة> اور وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانیں گے اللہ مرض کی نشاندہی کی اللہ تعالی نے وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانیں گے یہ قرآن کو ماننے والوں کا بیان ہے یہ کلمہ پڑھنے والوں کا بیان ہو رہا ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے وہ جو مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوں گے وہ جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہوں گے جن کے نام کے ساتھ مذہب کے خانے میں مسلمان لکھا ہوگا لیکن جن کی زندگیوں میں دور دور تک کہیں ایمان نہیں نظر آئے گا کہیں اسلام نہیں نظر آئے گا کہیں اطاعت اور فرمبرداری نہیں نظر آئے گی اور نہ نظر آنے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہوگی کہ ان کو آخرت کا یقین نہیں ہوگا وہ آخرت کا زبان سے نہیں کریں گے لیکن ان کے دل میں آخرت کے یقین نہیں ہوگا آپ سوچیں اگر ہم اپنے کمرے میں بند ہوں اور اللہ نہ کرے تنہائی میں چھپ کر کوئی گناہ کر رہے ہوں اور ذرا سا پردہ ہل جائے سرا سے کہ ڈر لگے کہ شاید دروازہ کھلا رہ گیا پنڈی نہیں لگی کوئی آ رہا ہے باپ آ رہے ہیں ماں آ رہی ہے بھائی آ رہا ہے کیسا کھبرا اللہ آنے والے کے دیکھنے کا ڈر ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس کا ڈر نہیں ہے اسی لیے نا کہ اللہ کا یقین نہیں ہے ابا کا یقین ہے اما کا یقین ہے بھائی کا یقین ہے بہن کا یقین ہے کھڑکی کا پردہ ہل جائے کوئی چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہو تو بچے کے دیکھنے کا یقین ہے تو فوراً انسان گنا سے رک جاتا ہے اللہ کے دیکھنے کا یقین نہیں ہے اللہ کی پکڑ کا یقین نہیں ہے یہ ہے آخرت کا انکار جو دنوں کے اندر اترتا ہے اللہ سر نے یہ بات بتلائی کہ یہ جو گناہوں کا ماحول بنے گا نا یہ صرف گناہ نہیں ہوگا دل کے اندر کفر اتر چکا ہوگا دل کے اندر انکار اتر چکا ہوگا اس کے نتیجے میں گناہ ہوگا کیا مطلب کفر کے اتر جانے کا انکار کے اتر جانے کا یعنی یہ سونے والے سو نہیں رہے ہوں گے جب انہیں حالات کے تھپیرے لگا کر ہلایا جائے گا تو پتہ چلے گا یہ سو نہیں رہے یہ رخصت ہو چکے ہیں جن کے دلوں میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا حالات ان کو جگہ دیں گے اور جن کے دلوں میں بالکل ایمان نہیں ہوگا حالات ان کو دفن کر دیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ ہے اس وقت دنیا کے حالت تو فرمایا ان نہاد قرآن یہ لطیحی اقوم یہ قرآن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے وہ یو مین البین اور ان ایمان والوں کو جو صرف ایمان کے دعوے دار نہیں ہیں جن کی زندگی میں ایمان کے تقاضے ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں جن کا کردار ایمان کے موافق ہے ان کو خوشخبری سناتا ہے لهم کہ ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ان آپ تقابل سمجھے اللہ نے یوں نہیں فرمایا ایمان والوں کے لیے بڑا بدلہ ہے جب میں کہوں گا تب اٹھانا ایمان والوں کے لیے بڑا بدلہ ہے اور جو ایمان سے محروم رہ ہے ان کے لیے سزا ہے یہ نہیں کہا علماء بھی اس تقابل کو ذرا محسوس کریں سمجھیں جب کسی چیز کی صفت بیان کی جائے تو پھر انکار صفت کا ہوتا ہے جیسے کہا جائے بھائی آج تو مسجد میں کوئی جوان نمازی آیا ہی نہیں تو انکار کس چیز کا ہوا جوان کے آنے کا انتظار ہوا نمازی کے آنے کا انتظار نہیں ہوا بچے آئے ہوں گے بوڑھے آئے ہوں گے یوں نہیں کہا گیا کہ کوئی نمازی نہیں آیا کہا گیا کوئی جوان نمازی نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آئے ان میں کوئی ایک بھی جوان نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یو وش المکمین الدین یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں مطلقاً ایمان والوں کو نہیں سب ایمان کا دعوی کرنے والے ہیں وہ ایمان والے جن کی زندگیوں میں ایمان کے تقاضے ہیں جن کی زندگیوں میں عمال صالحہ ہیں وہ یوسر المینین اللین املون صالحات وہ ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں یہ قرآن ان کو خوشخبری سناتا ہے ان, لهم اجراً کہ ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے تو اس کا تقابل کیا ہونا چاہیے اس کا تقابل ہونا چاہیے وہ ان المکین علیما اور وہ ایمان کا دعوی کرنے والے جو نیک امال نہیں کرتے ہم نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے یہ ہے مقابلہ اس مقابلے کو قرآن نے تعبیر بدل کر فرمایا وہ <بِالْآخِرَة> اور وہ جو آخرت کو نہیں مانتے یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود نیک عمل کیوں نہیں کرتے ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود سنت و شریعت کی پابندی کو کیوں نہیں اپناتے ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود منمانی زندگی کی کیوں گزارتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے نبل آخرا کہ ان کے دلوں میں آخرت کے یقین نہیں یہ مضمون تھوڑا سا تفصیلی ہے جس کو پرانے پاک میں دیا لیا فرمائیں جو آنکھ تو نہیں مانتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا اللہ ب ایک وقت ایک ایک کام سے مختلف فائدے حاصل کیے جاتے یہ جو حالات اس وقت دنیا میں آ رہے ہیں یہ جو بفائم آ رہے ہیں یہ جو مشکلات آ رہی ہیں ان میں اللہ کے نیت بندوں کے لیے خوشیوں کا پیمانہ اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے تباہی کا سامان ہے اور پوری دنیا کے لیے عمومی طور پر ہدایت کا سامان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ہدایت دینا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار المتحان بنایا ہے اس لیے اللہ انسانوں کو مواقع دیتے ہیں سمجھنے کے مواقع دیتے ہیں بتلائیں عالمی ہدایت کی محنت کتنی مشکل تھی کس سے کس سے علف سے مسلمان کس سے کس سے بہت کرتے ہر ایک کے اپنے دعوے تھے ہر ایک کے اپنے مصروبات تھے ہر ایک کے اپنے مفروضے تھے اور کوئی ان سب کو چھوڑنے کو تیار نہ تھا پتہ ہے آدھا کام اللہ نے کرا دیا پوری دنیا میں اس وقت الحاظ کا بول بالا ہے یہ حال ہے الحاظ کا ابھی چند دن پہلے کی بات ہے میرے گھر کے ایک فرد کے پاسپورٹ کا مسئلہ تھا تو پاسپورٹ کا ایک مرحلہ ہوتا ہے نا پولیس اسٹیشن کا پولیس انکوائری کا اس کے لیے جانا پڑتا ہے وہاں جا کر ہم نے دیکھا پولیس اسٹیشن کے باہر مندر ہے صبح شام باقاعدہ وہاں پوجا پاٹ کا اہتمام ہوتا ہے اور جو وہاں کا افیسر ہے اس کی سائن لینے کے لیے تھوڑا سا وقت لگ رہا تھا تو جس کا کیس تھا وہ چلا گیا نماز کا وقت ہو گیا آزاد ہو گئی چلا گیا نماز پڑھنے کی جب نماز پڑھ کے واپس آئے آفیسر نے کہا کہ بھائی تم گا چلے گئے تو تمہارا نمبر آیا تھا تو اس نے کہا کہ میں تو بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا لیکن پھر آزاد ہو گئی کہ میں نماز پڑھنے سے لگ گیا تو معلوم اس نے کیا کہا ٹھیک ہے تم کچھ بھی کرنے گئے تھے لیکن میں کسی مذہب مذہب کو نہیں مانتا مورتیاں رکھی ہوئی ہیں صبح شام وہاں پوجا پاٹ کا اہتمام ہوتا ہے وہی وہ صاحب بیٹھتے ہیں ان کا نام وہی ہمارے ملک کے برادران والا لیکن وہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں میں کسی مذہب کو نہیں مانتا اس شخص نے کہا صاحب آپ مانے یا نہ مانے میں تو نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھنے جاؤں گا ہاں تم جاؤ میں تمہیں منع نہیں کرتا لیکن میں نہیں مانتا ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے آپ کی خوشی ہے لیکن آپ اس پر سائن کیوں کر دیں وہ سائن کر دیا بات کروں یہ ایک عمومی مزاج ہے جو پوری دنیا میں بن رہا ہے عیسائیوں کی اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ کسی مذہب کو نہیں بن یہودیوں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کسی مذہب کو نہیں بنتے ہمارے برادرانے وطن میں بھی ایک بڑی تعداد ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتے, مانتے. پتہ ہی کیا ہے اللہ نے آدھا کام کر دیا اللہ اللہ ہو گیا اب ہمیں صرف اللہ, اللہ کا کام کرنا ہے ورنہ ہم لا الحے کے لیے کس سے کس سے الٹتے رہتے ہیں ہمیں کسی سے لا الہ منوانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کام اللہ نے خود کر دیا یہ عالمی ہدایت کی تیاری ہے پورے عالم میں لا الہ کا میدان تیار ہو رہا ہے ہر ایک کہہ رہا چہرہ کوئی خدا نہیں کوئی خدا نہیں, نہیں. حالانکہ یہ ایسی فضول بات ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے اس دعوے کو ثابت کر سکے کہ کوئی خدا نہیں ہے لیکن سارے جھوٹے خداؤں کا انکار ہو رہا ہے ان کے الحاط کے نتیجے میں اب بچہ سچے خدا کو بنوانا وہ بہت آسان کا لیے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کے انتظامات ایسے ہی کیے جاتے جب وہ اللہ کو عربوں کو جب طاقت دینی تھی اور عربوں کے ذریعے پوری دنیا میں دین پہنچانا تھا تو دنیا کی دو بڑی طاقتیں رکاوٹ بن سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے عربوں کو میدان میں اتارنے سے پہلے ان دونوں بڑی طاقتوں کو آپس میں ایسا الجایا ایسا الجایا ایسا الجھایا کہ دونوں کا سارا خون بہ گیا ساری طاقت ختم ہو گئی برساں برس تک روم اور ایران آپس میں لڑتے لڑتے بالکل کمزور ہو گئے اس لیے جب اللہ تعالیٰ جب ایک نئی قوم کو ہدایت کے ساتھ دنیا کے میدان میں اتارنا چاہتے تھے تو ان رکاوٹوں کو پہلے سے کمزور کرنا چاہتے تھے جو کام اللہ تعالیٰ نے روم اور ایران کو لڑا کر کیا تھا اس زمانے کی عالمی ہدایت کے لیے وہ کام اللہ تعالیٰ دنیا کی قوموں میں الحاظ پیدا کر کے کر رہے اس زمانے میں عالمی ہدایت کا سامان پیدا کرنے سب کتابر گھر بھی کیے جڑے یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کھاتا کرنا ہے ایک کام تو یہ ہو رہا ہے اپنے اپنے جگہ پر اپنے اپنے مقام پر خداؤں کا انکار اپنے مذاہب کا انکار حالت یہ ہو گئی ہے یورپ میں عام طور سے چرچ بکتے ہیں امریکہ میں چرچ بھی کیوں بکتے ہیں چرچ کوئی آنے والا نہیں جب لوگ آئیں گے نہیں تو ان کی اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے ان کی جو پادری ہیں جو کرسٹ ہیں ان کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی اللہ اور بعض جگہوں پر تو امریکہ اور یورپ میں یہ کیا گیا کہ قریب میں جو پارک یا قریب میں جو کلب ہیں ان کلکوں میں جانے کے لیے جہاں لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں ڈانس کرتے ہیں شراب پیتے ہیں نہایت بےودہ حرکتیں کرتے ہیں بے حیائی کے کام کرتے ہیں یہ کیا گیا کہ اس کلپ میں جانے کے لیے چرچ کے اندر سے راستہ بنا دیا گیا کہ کم سے کم چرچ سے گزر کر چلے جایا کریں ان کا اتنا رشتہ تو چرچ کے ساتھ باقی ہے اور ان سے کہہ دیا کہ تمہارے لیے بیٹھنا ضروری نہیں ہے تمہارے لیے رکنا ضروری نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بات سننا ضروری نہیں ہے بس یہاں سے گزر کر چلے جایا کرو اس لیے کہ اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے ان کو اپنے اپنے مذاہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ انتظام ہے اللہ تعالی کی طرف سے اور دوسری بات اور سمجھیں ہر زمانے میں جب جب انبیاء ہے کیا السلام کی بے ہوئی تو ہمیشہ انبیاء کرام کے پاس اس زمانے کے وسائل نہیں ہوا کرتے تھے. وسائل وہ خالصیم کے پاس ہوا کرتے انبیاء امبیا کرام کے ہاتھ خالی ہوتے تھے ان کے پاس دولت بھی نہیں ہوتی تھی ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے تھے ایک آدھ بنے سنے امبیا کو چھوڑ کر حضرت داود حضرت سلیمان ان کو اللہ تعالی نے اشتدار ہاتھا فرمایا تھا حکومت ہاتھا فرمائی تھی ورنہ عموما انبیاء کرام علیہ وسلم وسلام کے پاس دولت بھی نہیں ہوتی تھی وسائل بھی نہیں ہوتے کیا ہوتا تھا جو اس زمانے کا میڈیا ہوتا تھا نا اللہ تعالی اس سے کام کراتے تھے جیسے اس زمانے کے میڈیا کے ذریعے کام کراتے اس میڈیا کے ذریعے اللہ تعالی کام کراتے تھے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دہشت ہوئی اس زمانے کا میڈیا تھا عرب کا شعر بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے اور عربوں کو اللہ تعالی نے ایسا غیر معمولی حافظہ عطا فرمایا تھا اور ایسا غیر معمولی شعر کا ذوق آتا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ سن کر ان کو پورے پورے قصیدے یاد ہو جاتے تھے بچوں بچوں کو قصیدے یاد ہو جاتے تھے اور پھر وہ ان کو قصیدوں کو گنگناتے تھے ان کو دوہراتے تھے تو ان کے ہاں اگر کسی شاعر نے کوئی بات کہہ دی تو چند دنوں کے اندر پورے علاقے میں وہ باتیں پہنچ جاتی یہ ان کا میڈیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بے ہوئی اور آپ نے مکہ مکرمہ میں جب دعوت دینی شروع کی تو پتہ ہے اگر مکے کے مخالفین آپ کی دعوت پر خاموش بیٹھ جاتے تو آپ کے لیے پورے عرب میں اپنی بات پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا لیکن بظاہر جو بدترین دشمنی نظر آ رہی تھی وہ بہت بڑا تعاون تھی اسلام کے لیے وہ تو گھوم گھوم کر اسلام کی مخالفت کیا کرتے تھے نا ان کے شعرا بھی اشعار کہتے تھے اور وہ لوگ گھوم گھوم کر گشت کر کر کے ملاقاتیں کر کر کے مینا میں آنے والوں سے حج کے لیے آنے والوں سے مل مل کر کہا کرتے تھے جو کو ہمارے یہاں ایک دیوانہ پیدا ہو گیا ہے ہمارے یہاں ایک بہت خطرناک جادوگر پیدا ہو گیا ہے خبردار اس کی بات مت سننا وہ گھروں میں جھگڑے پیدا کر دیتا ہے وہ بھی ابھی بھی کوپس میں لڑا دیتا ہے وہ لوگوں کو ان کے باپ دادا کے طریقے سے ہٹا دیتا ہے اتنی مخالفت اتنی مخالفت اتنی مخالفت, مخالفت کہ اس مخالفت کے نتیجے میں پورے عرب کے ایک ایک گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہنچ گیا یہ اس زمانے کا میڈیا تھا جس کو اللہ تعالی نے استعمال کیا ان کو چھوٹ دی وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں اس مخالفت کے اندر بہت بڑا کام تھا جو چھپا ہوا تھا آج بھی اگر میڈیا والوں کو پتا چل جائے کہ ہماری ان مخالفتوں کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے تو سب ایسے بیٹھ جائیں گے جیسے ساپ سے سونگ لیا ہو لیکن انشاءاللہ انہیں پتہ نہیں چلنے پائے گا اس لیے کہ اللہ کو ان سے کام لینا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کام بھی لینے سے کچھ دیتے کی بھی نہیں بیگار لیتے ایک بستی تک حضرت ابو ذر غفاری کو کیوں ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ بھیجے اسی لیے نا کہ انہوں نے اپنے علاقے میں رہ کر سنا تھا کہ مکہ میں ایک نوجوان ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے تو ان کو فکر ہوئی کہ ذرا معلوم تو کریں ہر زمانے میں امبی آئی کرام علیہ و صلاحۃ کی تشریف باوری کے موقع پر جو خطرناک قسم کی مخالفت ہوئی اس مخالفت نے سمجھدار لوگوں کو مجبور کیا کہ بھئی ذرا سمجھے تو کہ یہ کہہ کیا رہے اور اس زمانے میں بھی جو بدترین مخالفت ہو رہی ہے اسی مخالفت کے نتیجے میں پوری دنیا کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو مجبور پا رہے ہیں قرآن پڑھنے پر اور اسلام کو سمجھنے پر شاید مسلمان مسلمان حکومتیں ان کو اللہ تعالی نے جو تیل کی دولت نصیب فرمائی ہے جو دولت کا صحیح استعمال ہوتا کسی کے پاس تیل ہے کسی کے پاس گیس ہے کسی کے پاس سونا ہے کسی کے پاس عجیب بات ہے پوری دنیا میں جو مسلمان حکومتیں ہیں وہ نہایت مالا مال ہیں جتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا بھرمائے ہیں اگر وہ ان تمام وسائل کا استعمال کر کے اور بے حساب دولت خرچ کر کے دنیا والوں کو اسلام سمجھنے کی طرف متوجہ کرتے اتنی دولت خرچ کر کے اس طرح متوجہ نہیں کیا جا سکتا تھا جتنا دنیا والے اسلام کو سمجھنے کے لیے متوجہ ہو رہے ہیں اس زمانے کے لیڈ جی کے منقی پور پہ گڈے یہ اللہ کا کام ہوتا ہے اللہ جسے کہ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ بیدار بھی کر رہے ہیں سزائیں بھی دے رہے ہیں کام بھی آسان کر رہے ہیں پیغام پہنچانا آسان کر رہے ہیں اس مخالفت کا نتیجہ تھا مکہ مکرمہ میں کہ پھر جب مخالفت کی باتیں پہنچتی تھیں تو ساتھ ساتھ قرآن کی آیات بھی پہنچتی تھیں کہ مجھے طرح معلوم تو کرو کیا کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جب معلوم کرنے کے لیے قرآن سنتے اور قرآن جا کر سناتے بھول جاتے تھے اپنے بھول جاتے تھے اپنے قصیدے بھول جاتے تھے بھول جاتے تھے اپنی نظمیں اس لیے کہ قرآن کا جو معیار تھا اس معیار کا کلام تو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے عرب اب تو تصور نہیں کر سکتے تھے اس معیار کا یہ عالمی ہدایت کا سامان ہے جو ہو رہا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ حالات بدلنے بھی والے ہیں لیکن ابھی کچھ عشق کے امتحان اور باقی حالات کے بدلنے سے پہلے شاید حالات اور مشکل آئیں اور سخت حالات آئیں گے لیکن خوب یاد رکھیں جو مشکل حالات ہوتے ہیں جو سخت حالات ہوتے ہیں ان میں جو لوگ حالات کا شکار ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں حالات سب کے لیے مصیبت نہیں ہوا کرتے جو اللہ کے نا فرمان ہوتے ہیں وہ حالات ان کے لیے مصیبت ہوتے ہیں جو فرمبردار ہوتے ہیں وہ حالات ان کے لیے انعام بن جاتے ہیں ان کے مال کا نقصان ہو تو اللہ اس سے بہتر ان کو عطا فرماتے ہیں ان کی جان کا نقصان ہو تو اللہ ان کو شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں آج کے جو حالات چل رہے ہیں اور آپ دیکھیں ساری دنیا میں مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں بنیادی طور پر اس کا ذمہ دار عالمی میڈیا ہے اور وہ میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے یہودی نصرانی اور ہمارے ملک کے برادران نے وطن مشرقی ان تین قوموں کے ہاتھ میں وہ میڈیا ہے یہودی اور نصرانی اہل کتاب ہے یہودیوں کو نسران نے تورات دی عیسائیوں کو نفرانیوں کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی یہ دونوں اہل کتاب ہیں اور ہمارے ملک کے جو ذمہ داران ہیں وہ مشرقین ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ حالات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا تم لب النفی اموانی کو انفسی ہے دیکھو تم پر حالات آئیں گے تم کو آزمایا جائے گا تمہاری جانوں کا بھی نقصان ہوگا تمہارے مال کا بھی نقصان مِنَ الَّذِينَ اوت الْكِتَابَ امین قبل وَمِنَ وہ من اللہ كَثِيرًا ادن تحیرہ اور تمہیں سننے کو ملیں گی بہت تکلیف دہ باتیں تمہارے خلاف نہایت خطرناک ہوگا اور کن لوگوں کی طرف سے ہوگا مین اللہ کتاب من, من قبل ان لوگوں کی طرف سے ہوگا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی وہ کون ہیں ہم سے پہلے قریب میں کتاب دی گئی تھی انجیل عیسائیوں کو اور ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی توراک یہودیوں کو یہ دو طبقے ہیں جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی وہ لسما ان مین البین کتاب تمہیں سننے کو ملے گا ان لوگوں کی طرف سے جن کو تم پہلے کتاب دی گئی تھی وہ مینل اور ان کی طرف سے سننے کو ملے گا جو مشرق ہیں کیا سننے کو ملے گا کثیرا بہت تکلیف دے اس زمانے کا میڈیا اور یہ ہیں تین اس کے ذمے دار گروہ دا. لیکن تمہیں کیا کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس کو رونا نہیں رونا تم یہ سمجھو ہم بھی اپنا ٹی وی کریں گے سنے گا کون اس کو ہم بھی اپنا اخبار نکالیں گے پڑھے گا کون اس کو تم بھی لکھنا تم بھی پڑھنا کچھ نہیں ہونے والا یہ حالات ابھی نہیں بدلنے والے اللہ ان پروپیکنڈوں کے ذریعے ایک بہت بڑا کام لے رہے ہیں اللہ ان پروپگنڈوں کے ذریعے چھتنی کر رہے ہیں انسانوں کی اللہ ان پروپگنڈوں کے ذریعے جن کے دلوں میں خیر ہے ان کو آمادہ کر رہے ہیں تو وہ اسلام کو سمجھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جرمنی میں ایک صاحب ہیں اس زمانے میں جرمنی والے ان کو فاتے ہیں جرمنی کہتے وہ اپنے انداز سے اسلام کی دعوت دیتے ہیں ان کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے ان کے ہر بیان میں ہر لیکچر میں کم اوسط ہے سات آٹھ افراد جرمنی کے ہیں انہوں نے اپنا واقعہ خود بیان کیا کہتے ہیں میں عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا کٹر عیسائی تھا جب ذرا سمجھدار ہوا چرچ جانے لگا اور میں نے انجیل کا مطالعہ کرنا شروع کیا اللہ اکبر انجیل تو پنافزاد سے بھری ہوئی ہے ایسی بےتوکی باتیں ہیں کہ کسی سمجھدار آدمی کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی اور وہ باتیں جس کے سمجھ میں آ جائیں پھر اسے اپنی سمجھ کا علاج کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں میں نے انجیل کے علماء سے پوچھنا شروع کیا راہبوں سے پوچھنا کیا بھئی یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے یہ کیا تو وہ جب کسی بات کا جواب نہ دے پاتے تو کہتے تھے یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں متشابہات ہیں ان کو ایسی مان لو بس بس ایسی کیسے مان لیں یہ مذہبی کتاب ہے اس کی باتوں کو میں ایسے کیسے مان لیں اور پھر اس کے بیانات سائنس کے بھی خلاف ہیں کھلی آنکھوں نظر آنے والی حقیقتوں کے خلاف بات سمجھ میں نہیں آتی جب ان کے یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہ باتیں نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی اسی لیے اکثریت بولے دو رہی ہے اسی لیے اکثریت مذہب کا انکار کر رہی ہے اس لیے کہ وہ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے ان کے سامنے جھوٹے مذہب کو سچا مذہب بنا کر پیش کیا گیا اسی لیے اللہ سارے جھوٹے مذہب کا انکار کرا رہے ہیں تاکہ سچے مذہب کو قبول کرنا آسان ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آئے یہ لوگ میرے سوالات کا جواب نہیں دے پاتے میں ان کا اپنا آدمی ہوں مجھے عیسائی مذہب سے محبت ہے میں ان کے گھر میں پیدا ہوا تو یہ ساری دنیا میں جو اتنی محنت کر رہے ہیں تو آخر کیوں کر رہے ہیں ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تو یہ دنیا کو کیا دینا چاہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے بڑے عیسائی عالم سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ تم لوگ پوری دنیا میں اپنے مشن چلاتے ہو اپنے اسکول چلاتے ہو اپنے اسپتال چلاتے ہو ساری دنیا میں لوگوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کرتے ہو اس کے لیے ہزاروں ملین ڈالر خرچ کرتے ہو تو آخر تم چاہتے کیا ہو تمہارے پاس میرے سوالات کے جوابات نہیں ہیں تمہارے جوابات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان باتوں سے تم خود مطمئن نہیں ہو تمہارا اپنا دل مطمئن نہیں ہے تو جس بات سے تم مطمئن نہیں ہو تو اس کی دھاوت لوگوں کو کیوں دیتے ہو آخر تم چاہتے کیا ہو تو پتا ہے اس عالم نے کیا جواب دیا اس نے کہا اصل میں عیسائی بنانا مقصود نہیں ہے ہم دنیا سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں عیسائی عیسائی بنانا مقصود نہیں ہے ہم جو اتنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں ہم دنیا سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن میں سوچنے لگا اسلام کتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کو مٹانے کے لیے اتنی محنتیں ہو رہی ہیں اتنا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے تو مجھے اتنے خطرناک مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے مجھے سمجھنا چاہیے تو انہوں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اب روزانہ ان کے ہاتھوں پر سات آٹھ افراد اسلام قبول کر جس پروپیگنڈے کے ذریعے اللہ یہ کام لینا چاہتے ہیں ہماری آپ کی تمناؤں سے وہ پروپیگنڈا بن کر دیا جائے گا نہیں بند کرایا جائے گا یہ اللہ کے تکمیلی فیصلے ہیں یہ پورے ہو کر رہیں گے یہ نافذ ہو کر رہیں گے پھر ہمیں کیا کرنا ہے ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ نے فرمایا تمہیں انتظار کرنا ہے صبر کرنا ہے اور تمہیں جو کام دیا گیا ہے وہ کام کرنا ہے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ درست کرو اپنا تعلق مضبوط کرو اپنے دعوتی کردار کو پختہ کرو خود دیندار بنو دوسروں میں دین کی محنت کرو خود جہنم سے بچنے کی کوشش کرو دوسروں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو اور دنیا کے حالات اس کے سپرد کر دو جس نے دنیا کو بنایا ہے دنیا کے حالات اس کے حوالے کرو جو دنیا کو چلاتا ہے اب تم کہو گے ان حالات کی لپیٹ میں تو ہم بھی آتے ہیں دین کی محنت کرنے کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کے باوجود گناہوں کو چھوڑ دینے کے باوجود ہم بھی لپیٹ میں آتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہاں لپیٹ میں آتے ہو تو آ جاؤ لیکن کسی رد عمل کو ظاہر کرنے کے بجائے صبر کرو ہم تمہیں اس سے بڑھ کر عجر عطا فرما دیں گے لیکن حالات ہم نہیں بدلیں گے جب تک ہم نہیں چاہیں گے جب ہم کو بدلنا ہوگا تب ہم بدلیں گے اس لیے شاخ فرمایا لطف لموالی کم وانفی یاد رکھو تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مال کا بھی نقصان ہوگا تمہاری جان کا بھی نقصان ہوگا اشرق ادن کثیرہ اور اپنے پہلے والے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی یہود و نسارہ کے ذریعے اور مشرقین کے ذریعے تمہیں خطرناک پروپگنڈا سننا پڑے گا ان تصویر بچنے کے دو راستے اللہ نے بتلائے اگر تم نے صبر کیا اور تقوا اختیار کیا صرف صبر کر لینا کابی نہیں صبر کے ساتھ نیک بننا ضروری ہے متقی بنو اور صرف متقی بن جانا کافی نہیں کے ساتھ ہم متقی تو بہت گناہ نہیں کرتے لیکن روزانہ اس کے خلاف کوئی بیان دے رہے ہیں روزانہ کوئی اعلان کر رہے ہیں روز یہ تو ان کا تعاون ہو جائے گا اور ان دو میں سے کوئی ایک غلطی عموماً ہوتی ہے یا تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے یا گناہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن وابلہ نہیں چھوڑتے وہ ان تفروں تب تک اگر تم نے صبر کیا اور تم متقی بنے ان ندالی کا من حزمل عمور تو یہ بہت پختہ کام ہے یہ بہت مضبوط کام ہے پھر اس کے نتیجے دیکھنا ایک دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے احساس فرمایا وبلو النکم وشی ان مین الخ کی دیکھو ہم تم کو آزمائیں گے ایمان کا دعویٰ اتنا آسان نہیں ہے ہم آزمائیں گے کس طرح آزمائیں گے وشی ان مین الخ کی کچھ ڈر کے حالات پیدا کریں گے تمہیں ڈرایا جائے گا دھمکایا جائے گا کچھ روزی کی تنگی آئے گی بھوک آئے گی پیاس آئے گی پریشانیاں آئیں گی تمہارے لیے تمہاری نسلوں کے لیے راستے بن کیے جائیں گے تمہارا بائی ہوگا تمہ, تمہارے لیے تعلیم کے راستے بن کیے جائیں گے تمہارے لیے کاروبار کے راستے بن کئے جائیں گے تمہارے لیے ملازمت کے راستے بن کیے جائیں گے اونک سے میرل امبانی ون اور مال کا بھی نقصان ہوگا جان کا بھی نقصان ہوگا کاروبار کا بھی نقصان ہوگا اللہ افابت مصیبت خوشخبری سنا دیجیے ان صبر کرنے والوں کو جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ہم <سؤال> بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی اللہ جی کے پاس واپس جانا ہے جو نعمت چلی گئی وہ بھی اللہ ہی کی ہوئی تھی اللہ نے واپس لے لی جو بچی ہے وہ بھی اللہ کی ہوئی ہے اور ہم بھی اللہ کے ہیں ہماری جان بھی اللہ کی ہے جس دن اللہ چاہیں ہمیں بھی واپس لے لیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان چرب طرف سے نعمتیں ملتی ہیں رحمتیں ملتی ہیں ان پر اور یہی ہدایت یافتہ لو اس وقت دنیا میں جیسے مشکل حالات آ رہے ہیں اور ایمان والوں کے کی لیے جیسے مشکلات آ رہی ہیں خوب یاد رکھیے اس قسم کی مشکلات اس وقت آیا کرتی تھی جب دنیا میں کسی نبی کی بیٹھک ہوتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اب آپ کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک کسی نبی کی بیٹھک نہیں ہوگی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہدایت پھیلائی تھی اب اس کا دوسرا دور شروع ہونے والا ہے پہلا دور تھا اربوں کی ہدایت کا دوسرا اور ہے پورے عالم کی ہدایت کا اس کا دوسرا دور شروع ہونے والا ہے یہ اس دور کی تیاریاں ہیں جس کی وجہ سے ایسی تکلیفیں اور ایسی مصیبتیں آ رہی ہیں اور کام کرنے والوں کی چھٹنی ہو رہی ہے اللہ کرے ہم ان لوگوں میں نہ ہیں جن کو چھاٹ کر پھینک دیا جائے گا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ قبول فرمائیں گے جن کو پسند فرمائیں گے اور جن کے ذریعے اللہ کام لیں گے اللہ ہم سب کو کام کا بنا دے اور اللہ تعالیٰ پورے آلم کی ہدایت ہم کو دکھا دے اس کے لیے ہر طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لوگوں کو ان کے اپنے اپنے مذاہب کے خول سے باہر نکالا جا رہا ہے اور ایک بات اور یاد درا دوں آپ کو عیسائیوں کو انتظار ہے یہودیوں کو انتظار ہے مسلمانوں کو انتظار ہے ہمارے ملک میں بچنے والوں کو انتظار ہے پڑوس کا ایک ملک ہے چین اس باہر بچنے والوں کو کسی کا انتظار نہیں بولا مذہب دو بھی. ان کو بالکل پسند نہیں ہے کہ دنیا میں مذہب عام ہو وہاں دس کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں لیکن وہ ان کا جینا مشکل کیے ہوئے رمضان میں ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ملتی مجبور کیا جاتا ہے ان کو روزہ نہیں رکھتا سوچے روزہ انسان کا ذاتی عمل ہے ایک سو صافیس میں آتا ہے کاروبار کرنے کے لیے آتا ہے یا مولا... کارخانے میں آتا ہے روزہ رکھنا کیا جاتا ہے کسی کا کیا نقصان لیکن وہاں سے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ان کو مجبور کیا جاتا ہے کھاؤ پیو آپ کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلاد وسلام کے تشریف لانے کے بعد کیا ہوگا حضرت عیسیٰ جو کا سفایا کریں گے عیسائی کلمہ پڑھیں گے ہمارے برادران وطن کلمہ پڑھیں گے جو ایمان والے بچ جائیں گے اس وقت تک چھٹنی کے بعد اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ ہو جائیں گے یہ چینی کیا کریں گے یہ برداشت کر لیں گے کیا سارے عیسائیوں کا مسلمان ہو جانا اور پھر اس پورے خطے میں زبردست اسلامی طاقت کا کھڑا ہو جانا برداشت کر لیں گے نہیں برداشت کر سکیں گے اس لیے ان کی طرف سے آخری حملہ ہوگا حضرت, حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا خطرناک حملہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علی صلاحت اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک پہاڑی پر چلے جائیں گے اور ان حملہ آوروں کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے پٹی ہوئی ڈالیں دیکھ لیجیے آپ ان لوگوں اور یہ اس وقت تک طاقتور ہو چکے ہوں گے اتنے مضبوط ہو چکے ہوں گے اور اتنے خطرناک اسلحے ان کے پاس ہوں گے کہ حضرت علیٰ علیہ صلاح والسلام کے لیے ان کا مقابلہ آسان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے کے لیے غیب سے انتظام فرمائیں گے ان میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دیں گے کہ وہاں سب بریں گے ان کی لاشیں سڑیں گی اور پھر اللہ ایک ایسا سونامی پیدا کریں گے سمندر میں کہ زبردست سمندر کی لہریں آئیں گی اور سوری لہروں کو کھینچ سمندر میں لے کے جائیں گے یہ وہ مستقبل کے حالات جن کی اطلاع دی ہے رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف نقشہ نظر آ رہا ہے اس لیے میرے دوستوں مسائل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا جو حل اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے فرمایا میں نے یہودیوں سے یہ عہدہ اور یہ منصب اس لیے لیا تھا میں نے ان سے کہا تھا اللہ من تبدیری وکیلہ میرے سوا کسی کو کارساز بنانا ان سے غلطی ہوئی وہ دنیا کے تماشے میں الجھ گئے میں نے ان کو سزا دی مسلمانوں تم دنیا کے تماشے میں الجو گے میں تم کو بھی سزا دوں گا وہ سزائیں مل ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی ذات کا یقین اپنے دلوں میں پڑھائیں یہ اس وقت جو اللہ والوں کی طرف سے زبردست محنتیں ہو رہی ہیں ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی کرو اپنے تجزیہ کے فکر کرو اپنے نفس کا تزکیہ کرو اپنے قلوب کا تزکیہ کرو قلوب کو اللہ کی یاد سے اور اللہ کی محبت سے بساؤ اسی لیے تاکہ دلوں کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین پیسے اللہ کے کارکاز ہونے یقین بیٹھے دنیا کا تماشا تماشا نظر آنے لگے یہ تماشا ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ ایک ایسی مضبوط جماعت دنیا میں کھڑی کر رہے ہیں اور اسی جماعت کے ذریعے اللہ تعالی دنیا کے حالات بدلیں گے اللہ اس نے مجھے بھی شامل فرمائے آپ کو بھی شامل فرمائے میں یہ دعویٰ بالکل نہیں کر سکتا کہ مجھ سے موضوع کا حقاطہ ہوا پتہ نہیں موضوع پر گفتگو بھی ہو سکی یا نہیں ہو سکی لیکن جو چند ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی بس اللہ ان کو قبول فرما لے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے نتائج کے فیصلے فرما دے اللہ ہمارے لیے خیر مقدر فرما دے میرے دوستوں پوری دنیا کا علم ہم سمیٹ لائیں اور رات رات بھر تبصرہ را کریں کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک ہم اللہ کی طرف واپسی کا عمل نہ شروع کریں جب تک اپنے دلوں میں اللہ کو نہ بچائیں جب تک اپنی زندگیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نہ نسائیں گے آؤ آج ہم سب اللہ تعالیٰ سے سچا پکا عہد کریں اے اللہ آج کے بعد سے آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور دیکھو اللہ کارساز ساز ہیں یہ کہنا آسان ہے اس کو دل میں بتانا آسان نہیں ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بہت اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے بہت یاد کرنا پڑتا ہے اور یہ جو حالات آتے ہیں نا یہ حالات اسی لیے آتے ہیں بہت سارے حالات اس لیے بھی آتے ہیں کہ جو لوگ واقعی اسلائی کی محنت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو کارتاب سمجھنا چاہتے ہیں اللہ کو اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں اللہ دنیا کی بے حقیقت ہی ان کو دکھاتے ہیں دیکھو ایک چھوٹے سے حالات سے نمونہ سمجھ سیدنا نہ علیہ اللہ تو جب کوئل دودھ پر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں کیا تھا سب کو معلوم ہے اللہ تعالی نے پوچھا بماتل کبھی یمین کا یا موسا موسا یہ ہاتھ میں کیا ہے <سلام> اللہ میری لاٹھی میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں میں اس سے اپنے جانوروں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اللہ نے میں نے بہت کام کیے بہت کام آ گئی صرف اتنا نہیں ہے کہ بات کرنے کا موقع ملا اس حضرت لحاظ علیہ السلام نے بہت ساری بات کر لی صرف اتنی حقیقت نہیں ہے اصل میں اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے جب انسان کسی چیز کو برتتا ہے اس میں رہتا ہے تو اس کا یقین دل کے اندر اترتا ہے حضرت موسا علیہ السلات و السلام نے آٹھ سال یا دس سال جنگل میں بکریاں چرائی تھی ہر وقت لاٹھی ساتھ رہتی تھی کبھی بکریوں کے کی نگلانے کے لیے لاٹھی سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے یہ ایک دن کا تو واقعہ نہیں تھا روزانہ ایسا ہوتا کبھی راستے میں کوئی لالا والا آتا تو لاٹھی ٹیک کر کود جاتے کبھی پتے جھاڑنے کی ضرورت ہوتی تو لاٹھی سے پتے جھاڑتے اور کبھی کوئی سانپ نکل آتا تو لاٹھی سے اس کو مارتے کبھی بھیڑیا آتا تو لاٹھی سے اس کو بگاتے تھی. اور دس سال کے تجربے نے مستقل لاٹھی کے استعمال نے لاٹھی کا یقین دل کے اندر اتار دیا یہ لاٹھی بہت کام کی بہت کام کیے بہت کام کیے اب جب اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا اما تل کبھی امی نہیں کیا یہ کیا ہے بس وہ یقین بولنے لگا صرف نام نہیں بتتا ہے وہ اندر کا یقین نکلنا شروع ہو گیا پھر آسان کا یہ اندر کا یقین بول رہا تھا اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کا دوسرا رخ دکھایا یہ یقین نکل گیا سے پر نیچے ڈال دو درد اب دیکھیں ایک دوسرا یقین بھی تو بیٹھا ہوا تھا نا آٹھ دس سال جنگل میں گزارے تھے سانپ کتنا خطرناک ہوتا ہے کتنے سانپوں سے سانپ کا پڑا ہوگا کتنے سانپ ہمارے یہاں ہینڈل میں تو سانپ ہوتے ہیں آپ وہ تو. تو کیسے خطرناک خطرناک سانپ ہوتے ہیں جیسی حضرت موسا علیہ السلط والس نے لاٹھی کو زمین میں ڈالا لاٹھی سانپ بن گئی اب حضرت موسا کو یہ خیال ہی نہیں رہتی یہ تو میری ہی لاٹھی ہے جو سانپ بنی اچانک جو سانپ نظر آیا تو دوسرے یقین نے اپنا کام کرنا شروع کیا سانپ بہت خطرناک ہوتا ہے اس سے جان بچا کر بابو حضرت موسا بھاگے جیسی بھاگیا نہ کرو ٹھہرو پھانجا رکو معلوم تھا اللہ برانے رکے پکڑ لو پکڑ لو دونوں یقین نکل گئے آٹھ دس سال میں یقین بنا تو لاٹھی بہت گاؤں کی اللہ کے حکم پر ڈالا تو دشمن پر کی بالکل گام کی نہیں آٹھ دس سال جنگل میں گزار کر یقین بنا تھا سانپ بہت خطرناک اللہ کے حکم پکڑ لیا بالکل خطرناک نہیں دل جی دل جی دل جی. کرنے والی ذات اللہ کی اللہ کا دو من دونی بندو یہ جو دنیا میں حالات آتے ہیں نا کبھی کاروبار کا نقصان ہوتا ہے کبھی جان کا نقصان ہوتا ہے کبھی مال کا نقصان ہوتا ہے تو یہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ جن چیزوں کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے یقین دل سے نکلے اور اللہ کا یقین آئے آمد. نقصان ہوا اللہ کی طرف بھاگے پریشانی آئی اللہ کی طرف بھاگے اب اللہ کو اللہ کو پکارا اور اللہ نے بگڑتے ہوئے کام کو بنا دیا اللہ سے غافل ہوئے اللہ نے بنتے ہوئے کام کو بنا بگاڑ دیا تو یہ جو حالات آتے ہیں یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمارا یقین درست ہو جس کا جس کا یقین درست ہو جائے گا اللہ اس سے کاپ دیں اب ہمیں اپنا یقین درست کرنے کی فکر کرنا ہے سے بالکل گھبرایا جائے ایک ایک فرد کو توبہ کرنا ہے ابھی مولانا نے دو باتیں لکھی انفرادی لائے عمل اجتماعی لائے عمل ایک ایک فرد کو توبہ کرنا ہے ایک ایک فرد کو اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی کرنا ہے ایک ایک فرد کو یاحد کرنا ہے اللہ موت زندگی آپ کے بیٹھتے ہیں میں مروں یا جیوں آپ کا نافرمان نہیں بنوں گا میں مروں یا جی ہوں اللہ آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہے میں آج سے آپ کے دشمنوں کے طریقوں کو چھوڑ رہا ہوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں گا کرنا ہے عمل نہیں کرنا ہے اب سیکھنے کے لیے بیٹھے نا کہ نہ مسائل کا علاج کیا ہے تو کس کو کس کو علاج چاہیے جس کو جس کو علاج چاہیے اس کو آج سچی توبہ کرنی پڑے گی سو فیصد گناہوں کو چھوڑنا ہے اور سو فیصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور سو فیصد ذکر کا اہتمام کرنا ہے خوب اللہ سے الدین بن کر خوب ذکر کرنا ہے اور اپنی اپنی کمائیوں میں اللہ کا حصہ مقرر کرنا ہے آپ کہیں گے پہلے ہی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ ہیں یہ اللہ کا حصہ وہ نہیں ہے جو سال میں ایک مرتبہ ڈھائی فیصد زکات کے عنوان سے نکالتے ہیں وہ تو ہے اس کے علاوہ بھی اپنی اپنی کمائیوں میں اللہ کا حصہ مقرر کرنا ہے اور پھر یہ اللہ کا حصہ اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنا ہے بغیر کسی تفریح کے جو ضرورت مند ہے اس پر خرچ کرنا ہے کلمہ پڑھتا ہو تب بھی اس پر خرچ کرنا ہے نہ پڑھتا ہو تب بھی اس پر خرچ کرنا ہے نئی سہاری کا خدا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں کی ہدایت کی آپ ذمہ دار نہیں ہیں اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے لوگوں تم جو خرچ کرو گے تم اس کا بدلہ اللہ کے پاس پاؤ گے پرانے بات میں اٹھا کر دیکھ لیجیے یہ آئس خرچ کے موقع پر نادل ہوئی ہے جب بعد صحابہ کرام کو یہ خیال آیا تھا ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جنہوں نے اب تک ایمان نہیں قبول کیا وہ اسلام کے مخالف ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طلبہ نہیں پڑھتے لیکن ضرورت مند ہیں اور اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم ان پر خرچ کریں یا نہ کریں اس موقع پر اللہ تعالی نے فرمایا انہیں ہدایت دینا اللہ کا کام ہے یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تم خرچ کرو گے تو تمہارا بلا ہوگا اور کیا پتا تمہارا خرچ کرنا ہی ان کی ہدایت کا سبب بن جائے آئیں خاص خرچ کرنے کے لیے اتری ہے اور غیر مسلموں پر خرچ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری ہے نہیں تھا ان کی ہدایت آپ کی ذمہ داری نہیں اللہ جی سے چاہے ان کو ہدایت اپنے اپنے مال میں اللہ کا حصہ مقرر کریں اور یہ طے کریں میں خرچ سے کرتا ہوں ہر ایک کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا ہے ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے اپنے اپنے مال کو پاک کرنا ہے اپنی کمائیوں کو پاک کرنا ہے رشوت سے دھوکے بازی سے جھوٹ سے ملاوٹ سے کسی طرح بھی حلال حرام مال ہمارے پاس نہ آنے پائے اور ایک پیسہ بھی فضول نہ خرچ ہونے پائے حلال کمانا ہے پھر اپنی ضرورتوں پر خرچ کرنا ہے اور اللہ کے ضرورت مند بندوں اور بندیوں پر خرچ کرنا ہے اپنی ذات کو گناہوں سے خالی کرنا ہے اپنے گھر کو گناہوں سے خالی کرنا ہے اپنے ماحول کو گناہوں سے خالی کرنا ہے اور اجتماعی طور پر ہمیں انسانوں کا خدمت گزار بننا ہے سب کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا ہے اور سب کو اللہ کا پیغام بتلانا ہماری مصیبت یہ ہے کہ یا تو ہم دعوت کا کام نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں نا ایک گھنٹے کے اندر کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں ہاں بھی پر سرسوں جمانہ چند مہینے پہلے کی بات ہے یہ آج اسی ملک کے دور دراز صوبے میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اپنے چند آفا کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ سات آٹھ ساتھی اور تھے عموماً اچھے ہوٹل جو ہوتے ہیں شہروں میں وہ غیر مسلموں کے علاقے میں ہوتے ہیں ہوٹل بھی غیر مسلموں کا تھا علاقہ بھی ان لوگوں کا تھا وہاں ٹھہرے ہوئے تھے روم سے نکل کر باہر آ رہے تھے کسی جگہ جانا تھا جب ہم لفٹ کے قریب پہنچے تھے تو ہم نے دیکھا ایک پنڈت جی کوئی گلاری تھے ریٹائر اور ان کے ساتھ بھی سات آٹھ افراد تھے بس اتنے ہی جتنے افراد کی ایک مرتبہ لفٹ میں گنجائش ہوتی ہے ہم بھی اتنے ہی تھے وہ بھی اتنے ہی تھے وہ بھی آ رہے تھے ہم لفٹ کے قریب ان سے کچھ ایک آدھا منٹ پہلے پہنچے تھے اس لیے اصولن لفٹ کو پہلے استعمال کرنے کا ہمارا حق تھا جیسی ان لوگوں نے ہم لوگوں کو دیکھا تو ان کے چہروں پر ایک ناگواری پیدا ہوئی اس لیے اب ان کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا لفٹ آئے گی ان کو لے کر جائے گی پھر پتہ نہیں اور کس منزلے پر جائے گی کہاں کہاں جائے گی کتنی دیر میں آئے گی میں نے چہروں پر آنے والی اس ناگواری کو محسوس کر لیا ہمارے آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی کوئی سلام دو جیسے لفٹ وہ جو پجاری صاحب تھے میں نے ان سے کہا آپ تشریف لائیں تم سے وہ حقا وقت رہے گا ان کو اس کا تصور بھی نہیں تھا وہ بعد میں آئے تھے ہم پہلے آئے تھے ہر ایک چاہتا ہے موقع پر ہم پہلے چلے جائیں اور ہم ان کو دعوتیں آتے سونے کا نہیں نہیں آپ پہلے آپ تو کیا ہوا ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں گے آپ آ جائیں انہوں نے دوسری مرتبہ انکار کیا لیکن اب اس انکار میں وہ پہلے والی طاقت نہیں تھی گھر کمزور ہو گیا تھا دل چاہتا ہے ہر ایک کا ہمیں موقع مل جائے میں نے پھر ان سے نہیں آپ میں ہم انتظار کر لے وہ چلے دی. اب جب وہ چلے گئے لفٹ کا دروازہ بند ہو رہا تھا میں نے بھی محسوس کیا اپنے ہمارے ساتھیوں نے بھی محسوس کیا ان میں سے ایک ایک کے چہرے پر شکر کے جذبات وہ چلے گئے جب لفٹ چلی گئی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو یہ اس ملک میں دعوت ہے ہم پہلے ہی دن پہلی ملاقات میں کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں یہ ہمارا غلط طریقہ ہے ہمیں انسانوں سے محبت کرنا سیکھنا ہے پہلا قدم ہے اظہار اور قربانی اپنے کو پیچھے کر لینا دوسرے کو آگے بڑھا دینا تھوڑا سا نقصان برداشت کر لینا دوسرے کو فائدہ دینا ہم انسانوں سے محبت کرنا سیکھیں مرحلہ وار دعوت دینا سیکھیں بات نکلی تو میں آپ کو قریب سے ایک واقعہ سنا دوں دو تین دن پہلے کا میں ہائی جہاز میں سفر کر رہا تھا میرے بازو میں تاجر بیٹھے ہوئے تھے عام طور سے جو طبقہ ہوتا ہے ہائی جہاز میں غیر مسلم تھے بیٹھتی تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا تھا جو تاثر ہوتا ہے عام طور سے میڈیا نے جو تاثر قائم کر لیا ہے شام کا وقت تھا تھوڑی سی بھوک بھی لگی تھی ہم نے چائے منگائی کچھ تو کھانا تھا فلیٹ بھی روزے دار تھا جس میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا چاہے تو میں خرید کے لیے تھی اب ان کا سامان تو بہت مہنگا ہوتا ہے میرے بیگ میں تھوڑا سا ڈرائی فروٹ پڑا ہوا تھا میں نے ڈرائی فروٹ کی تھھیری نکالی اور اس میں سے چند بادام نکالے اور جو صاحب بازو میں تھے میں نے ان کی طرف یہ لے ایسا چونکے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا بالکل نہیں تو کیا ہوا उन्होंने इनकार किया लेकिन देखिए जितनी मरतबा इंकार होता है ना इंकार की ताकत कम होती है दो वर्ज जो इंकार किया उसमें कम ताकत थी मैं नहीं तो क्या हुआ मेरे भाई है, ले लीजिए उन्होंने एक बादाम उठा दिया सिर्फ एक बादाम لیکن اب تو ان کی نگاہیں بدل گئیں ان کا لہجہ بدل گیا خیر چند بادام میں نے کھایا میرے ساتھ میرا بیٹا تھا میں نے اس کو چند بادام دیے پھر ہم لوگوں نے چائے پیا جب چائے لیا تو ان سے میں نے پوچھا کہ میں آپ کے لیے بھی چائے چاہیے فون کرنے نہیں بالکل ضرورت نہیں خیر ان کے لیے چائے نہیں گیا آپ نے چائے دیا اب چائے پینے کے بعد پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھ لیں اور میرے ہاتھ میں قرآن پاک تھا میں تلاوت کر رہا تھا قرآن کی تو... انہوں نے کہا کہ یہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اینک جی قرآن پڑھ میں نے کہ دیکھیے یہ جو میں نے آپ کو اتنا اصرار کر کے بادام کھلایا پتا کیوں کھلایا کہنے کیوں اصل نے قرآن نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ تمہارے پڑوسی کا تم پر حق ہے چھپ پھر قرآن نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ تمہارا پڑوسی صرف وہ نہیں ہے جس کا تمہارے محلے میں گھر ہے جو تمہارے ساتھ ہوائی جہاز میں تھوڑی دیر قریب میں بیٹھ گیا وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے جو کسی جگہ کسی درخت کے سائے میں تمہارے ساتھ تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے اتھا ہی وہ قرآن نے کہا ہے نا اور تھوڑی دیر کا ساتھی آپ میرے ساتھ میں بیٹھے آپ میرے پڑوسی ہیں یہ میرے لیے صحیح نہیں تھا کہ میں کھاؤں اور آپ کو نہ کھلاؤں اس لیے میں نے اتنی محبت سے اسلام کر کے آپ کو کرایا اب تو ان کا لہجہ بالکل بدل گیا انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو ملک کے اندر اتنی نفرتیں ہیں اور اتنی مخالفت ہے آخر یہ کیسے ختم ہوگی میں ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھا نہیں ہے ضرورت اس کی ہے کہ ہم آپ کو سمجھیں آپ ہم کو سمجھیں ہم بیٹوں کو سمجھیں آپ قرآن کو سمجھیں خیر اس طرح بات چیت ہوتی رہی تھوڑی دیر میں بمبئی آ گیا ہم لوگ رخصت ہو گئے میں نے اپنے بیٹے کے کان میں چپکے سے کہا میں نے کہا بیٹے یہ ایک بادام کا کمال ہے محبت کرنا سیکھو میرے دوستو محبت کرنا سیکھو آج تیت کرو ہر ایک کو محبت کی نظر سے دیکھنا ہے اگر اپنا سگا بھائی بیمار ہو جائے اسپتال میں داخل ہو جائے تو ہم اسے نفرت کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں نا اس کی بیماری سے بچتے ہیں اس کی بیماری کے جراتیم سے اپنے کو بچاتے ہیں اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ایسی خطرناک بیماری ہے اس کے جراتیم پھیلنے کا خطرہ ہے تو بیماری کے جراتیم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں لیکن بیماری سے محبت کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بیماری ختم ہو جائے کیوں اس لیے کہ وہ ہمارا بھائی ہے دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں وہ سب ہمارے سگے بھائی ہیں سب ہمارے باپ حضرت آدم کی اولاد ہیں سب ہماری ماں حضرت ہوا کی اولاد ہے سب ہے نا ہمارے بھائی ان کی بیماری کے جو ہے سے ہمیں بچنا ہے ان کے شرک سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے ان کے قبر سے ہمیں آپ کو بچانا ہے لیکن کوشش کرنی ہے کہ یہ بیماری ان سے بھی ختم ہو جائے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے انفرادی طور پر ہر شخص اپنا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کرے اجتماعی طور پر اللہ ہمیں دعوتی کردار نصیب فرمائے اور دعوت کے لیے محبت اور خدمت ضروری ہے ہم انسانوں سے محبت کرنا سیکھیں ان کی خدمت کرنا شروع کرے اور یہ خدمت اور محبت صرف اپنے نام و نمود لیے نہیں یہ محبت اور خدمت انسانوں کو جہنم سے بچانے کے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور ہم سب اللہ تعالی سے دعا مانگے بھی مانگے کہ اللہ جو لائے عمل ہمارے سامنے آیا ہے جس کے بغیر ہمارا کوئی کام بننے والا نہیں ہے اللہ یہ ہمارے دلوں میں اتار دیجیے ہمارے کردار کو بہت اچھا بنا دیجیے اور ہم بہت کمزور ہیں اللہ ہماری حفاظت کا بھی انتظام فرمائیے صبح اللہ مسلم علا سید محمد واسدینہ محمد مبارک وسلم واسری اللہ ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ اپنی سزاؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے نگاہوں کو پاک کر دیجئے دلوں کو صاف کر دیجیے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ اپنا یقین نصیب فرمائیے اپنی ذات کا اعتماد نصیب فرمائیے توکل نصیب فرمائیے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے ہمیں ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے اللہ ہمارے ان انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرما دیجیے اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہے کے قابل نہیں ہے اللہ امتحان تو لیا جاتا ہے بڑوں کا اللہ ہم بہت کمزور ہیں اللہ کسی آزمائش کے قابل نہیں ہے اللہ بغیر آزمائش کے معاف فرما دیجئے اللہ بغیر آزمائش کے کامیاب کر دیجئے اور اے اللہ اگر آپ نے آزمائش میں ڈالنے کا ہی فیصلہ کر دیا تو اللہ پھر ثقافت نصیب فرما دیجئے پھر جمنے کی توفیق عطا فرما دیجئے پھر بھاگنے سے حفاظت فرمائیے اللہ پھر پیر نہ پھسلنے دیجیے اللہ اس طرح سنبھال لیجیے جیسے بڑے چھوٹے بچوں کو سنبھالتے ہیں اللہ واقیت قواقیت الولید اے اللہ ہم سے اے اللہ ہم سے عالمی ہدایت میں اللہ ہم کو استعمال فرما لیجیے اللہ پورے عالم کی ہدایت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے دیر کے لیے اور دور کے لیے قبول پروا لیجیے اللہ ہماری جانیں ہمارا مال ہمارے اوقات ہماری صلاحیتیں اللہ سب کچھ قبول پروا لیجیے اللہ اور ہماری ہماری نسلوں کو قبول پروا لیجیے اللہ عافیت کے ساتھ قبول پروا لیجیے اور اللّہ سارے عالم کی ہدایت کے فیصلے پروا دیجیے اللہ ساری دنیا میں عمومی ہدایت پھیلا دیجیے اللہ خاص طور سے ہمارے اس ملک میں عمومی ہدایت کے فیصلے پروا دیجیے اللہ ہر خیر مقدر پروائیے ہر قسم کے شعر و فتم سے حفاظت پروائیے اللہ ہمارے ظاہر کی صلاح فرمائیے ہمارے باطن کی بھی صلاح فرمائیے اے اللہ ہمارے ظاہر کو سو فیصد سنتوں سے سجا دیجیے اور ہمارے باطن کو اپنی آس سے آباد فرمائیے اے اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرمائیے حلال و پاچیزہ روزی آتا فرمائیے حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے اللہ بابرکت روزی آتا فرمائیے اللہ بچوں اور بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے ان کو خوشیوں بھری زندگیاں آتا فرمائیے اللہ آپس میں جوڑ پیدا فرمائیے اللہ گھروں میں بھی جوڑ پیدا فرمائیے جماعتوں میں بھی جوڑ پیدا فرمائیے تنظیموں میں بھی جوڑ پیدا فرمائیے اللہ تمام مخلصین کے درمیان جوڑ پیدا فرما دیجیے اللہ آپس کے اختلاف سے آپس کے انتشار سے حفاظت فرمائیے اللہ دین کی بھی حفاظت فرمائیے داروں کی بھی حفاظت فرمائیے دینی مراکز و ماہد کی حفاظت فرمائیے اللہ دینی کاموں کی بھی حفاظت فرمائیے کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائیے سب کو کامل خلاص نصیب فرمائیے ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق آتا فرمائیے دوسرے کا معاون و مددگار بنائیے اللہ حریف بننے سے حفاظت فرمائیے ہمیں ہر خیر کا کام کرنے والے کا حلیف بنا دیجیے اس کا ہاتھ پکڑنے اور اس کا تعاون کرنے کی توفیقہ فرمائیے پرور جگار عالم تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے تمام مدارس تمام مساجد مساجدوں تمام خانخواہوں کی حفاظت فرمائیے دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے اپنے راستے میں چلنے پھرنے والی جماعتوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ خیر کے جتنے کام ہو رہے ہیں ان کاموں کی حفاظت فرمائیے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے اللہ دعوت کے میدانوں میں مختلف شعبوں میں جتنے افراد کام کر رہے ہیں جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اللہ خدمت کے عنوان سے جو افراد کام کر رہے ہیں جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں اللہ سب کو کامل اخلاص نصیب فرمائیے سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائیے نام و نمود اور دکھاوے کے گندے جذبات سے سب کی حفاظت فرمائیے اور اللہ سب کو قبول فرما سب کے کاموں میں برکت آتا فرمائیے اللہ ہمارے اکابل و کی عمروں میں برکت آتا فرمائیے ہمیں ان سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق آتا فرمائیے اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائیے ایمان اور اعمال میں برکت عطا فرمائیے جب موت کا وقت آئے اللہ تو اپنے خالص ایمان کی موت نصیب فرمائیے اللہ ہمارے جو بڑے جو اکابل جو مشائے یا ہمارے خاندان کے افراد آپ کو پیارے ہو چکے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے آپ نے جن کی مغفرت فرما دی اللہ ان کو اپنے قرب کے نسیک فرمائیے اہل جو مانگا وہ بھی آتا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی آتا فرمائیے پورے مجمے نے آج توبہ کی نیت کی ہے گناہوں چھوڑنے کی نیت کی اللہ اس نیت کو پختہ کر توبہ کو ٹوٹنے سے بچا لیجئے اے اللہ, اللہ پلٹ کر ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے اللہ نفس کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے شیطان کی چالوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے, سے ہر طرف سے ہماری حفاظت کا انتظام فرما دیجیے اللہ دور قریب جن نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات محض اپنے بدلو کرم سے دعاؤں میں ان کو بھی پورا پورا حصہ نصیب بربائیے اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی جتنی جائز کمن نائے اور مرادیں مہد اپنے فضل و گرم سے اگر وہ ان کے حق میں بہتر ہیں تو ان کو پورا فرما دیئے اور اللہ اگر ان کے حق میں وہ بہتر نہیں ہے تو جو بہتر ہے اس کے فیصلے بربادی کے ربنا تقبل منا انك انتا السمیع العلیم و تم علینا انکا انتا تواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیل خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ ارحم برحمتک